الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجره او كما قال عليه السلام والسلام نمو چھپا کے جئے ہم نصر جھکا کے جئے نمو چھپا کے جئے ہم نصر جھکا کے جئے ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جئے راہ زندگی میں ایک دن کم جئے تو کم ہی صحیح یہی بہت ہے کہ ہم مشالے جلا کے جئے ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جس نے امت مسلمہ کی عزت و شوکت کے لیے وہ تمام ترک و سبل واضح پرما دیے جس سے غیر اقوام بحرمن نہیں گرامی قدر آج کا یہ فرنور محفل غز ہدیبیہ معرف واسباغ کے عنوان سے معنون ہے یوں تو غزیبیا معرف اسباغ کا بے پایا سمندر ہے لیکن میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ان تعلیمات کا خوشہ چنی پیش کروں گا جو امت مسلمہ کو عزت اور بلندیوں سے ہمکنار کرے گرامی قدر اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کرام کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے روانہ ہوئے لیکن مدنی اللہ علیہ وسلم کی دورست نگاہ حالات کی سنگینی کو بانپ رہی تھی اسی لیے ایک نو مسلم کو کفار مکہ کی مخبری پر معمور کر کے نظامی جاسوسی کی اہمیت کو اجاگر کر دیا مقام غصفان کے قریب مخبر نے اطلاع دی کہ کفار مکہ کے ارادے حق کی غمازی کر رہے ہیں چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کر کے امت مسلمہ پر آشکارا کر دیا کہ امیر کتنا ہی ذہین و فتیم سمجھدار اور تجربہ کار کیوں نہ ہو لیکن اسے اپنے معمولی سے مشورہ کرتے لینا چاہیے مشورہ کے بعد حق کا ایک دوسرے راستے کے ذریعے خدیبیہ پہنچنے سے امتِ مسلمہ پر واضح فرما رہے ہیں کہ دشمن کے پروگرام سے خوب زدہ ہو کر اپنے مشن سے دستبردار ہونا شہوِ مسلم نہیں ہے اور بقول شاعر ارادِ جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو ارادِ جن کے پختہ ہو نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیزمو جو سے وہ گبرایا نہیں کر دے سامینِ مخترم خدیبیہ پہنچ کر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمانی زنورین رضی اللہ عنہ کو مکہ بیت کر قابط اللہ کی تعظیم و تقریم کا عملی نمونہ پیش کر دیا روسائے عرب نے حضرت عثمانی زنورین رضی اللہ عنہ کو اکیلے توفق قابا کی اجازت دے دی لیکن آف رضی اللہ عنہ نے انکار کر کے اپنے امیر سے وفاداری اور جاننساری کی قابل تقلید مثال قائم کر دی جس سے روسائی عرب تیش میں آ گئے اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ دی خبر ملتے ہی حضور فرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا کہ جب تک کفار مکہ سے کساس نہ لو اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا چنانچہ قرآن عظیم میں ارشاد ہے ایک یبائی اونہ کا تحت شجرہ یعنی اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر نے اپنے جاننسار صحابہ کرام سے میدان کارزار میں ڈٹ کر لڑنے اور موت تک مقابلہ کرنے کا وعدہ لے کر امت مسلم ہاتھ کی ضرورت و حمیت کو عشقارہ کر دیا اور سمجھا دیا کہ ایک مسلمان کے خون کا بدلہ چکانے کے لئے اگر خون کی نگ دیا بہانہ پڑی تو گوارہ کی جا سکتے مگر کفار کو عباور نہیں کرائے جا سکتا کہ وہ کسی مسلمان کو نہتہ سمجھ کر اسے ظلم و پربریت کا نشانہ بنا لیا ہاں ہاں کیونکہ میرے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمونہ کا رجل واحد یعنی تمام مسلمان ایک جسم کے امانن ہیں جس طرح جسم کے کسی حصے کو چلنا پورے بدل کو تکلیب دینا ہے بالکل اسی طرح کسی مسلمان کی عزت و عبرو پر ہاتھ ڈالنا پورے امت مسلمہ کو لل کرنے کے مترادب اللہ رب العزت نے بیت والوں کے بارے میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین ارشاد فرما کر خوب امت مسلمہ کے ثبوتوں پر خون مسلم کی پذیرت و اہمیت کو آشکارا کر دیا اور صرف اس پر بس نہیں گیا بلکہ اپنی تائید و طور پر جد اللہ ارشاد فرما کر امت مسلمہ کو کلیدی سبق دے دیا کہ جس جمعہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی نصرت ہو جس جمعہ کو اللہ رب العزت کے داد پر کامل اعتماد ہو اسے اپرادھ کی قلت اور وسائل کی پگتان کے باوجود دنیا کی کوئی بھی طاقت شکست نہیں دے سکتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحاب کرام کے حوصلوں کی تعریف کی اور ساتھ خوشخبری سنائی کفار مکہ کو جب اس بیت کی خبر ہوئی تو گبرا گئے اور خوفزدہ ہو کر حضرت مسلمہ پر واضح کر دیا کہ جب بھی مسلمان متحد ہوئے ہیں تو کپر دینے پر مجبور ہوا ہے بال دیگر کر رزب ہمیں جمع کے ساتھ مل کر اجتماعی جہاد کی دعوت دیتی ہے تنظیم بڑی چیز ہے گلستہ تنظیم بڑی چیز ہے گلستہ بکرے ہوئے تنکو کو نشن نہیں کہتے یہ تھا ہمارے اسلام و قابر کا شاندار ماضی لیکن آج کے دور میں امت مسلمہ غفلت مظلومیت اور محکومیت کا شکار ہے کاغر ہمارے دین و دنیا پر حملہ ہو چکا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے وجہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے بیان فرمائی ہے آج بھی اگر امت مسلمہ غزب حدیبیہ سے روشنی لے کر بیت الجہاد کی طرف متوجہ ہو جائے تو ایک دفعہ پھر اس امت مسلمہ کی کوئی ہوئی عزت دوبارہ اس سے مل سکتی ہے اور دوبارہ مغلوب ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے میدانوں کا رخ کرنا پڑے گا کپڑ سے لانا پڑے گا اور یہ عہد کرنا پڑے گا کہ سوچا ہے کبین اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا ہت لیں گے اس سے جیے تو جیلیں گے یا جانے شہادت پیلیں گے وسلم